پڑھیں کچھ اور مدور صلی اللہ ریم آبادی نارد خیر الحرض رضی ہے اس ہندوستان میں بڑے جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں سب سے پہلے اسلام کی جاوت جہاں پہنچنے کی تاریخ میں بات آتی ہے وہ ایک مالابار کے راجہ کا تذکرہ ہے مالابار ہندوستان کا ساحلی علاقہ ہے جہاں پر پرانے زمانے میں آکر کاروباری لوگ آکر کر جمع ہوتے تھے جس بات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا ظاہر ہوا تو اس وقت پورے مکہ نے کہا کہ نوز اللہ یہ تو جادو ہے طارف کے لوگ ادھر کے لوگ صبح جب آئیں گے اگر انہوں نے بھی دیکھا دو ٹکڑے ہوئے تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ دو ٹکڑے تھا صبح جب آئے تو, تو میں نے پوچھا نے کہا ہاں رات کو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہم نے دیکھا ہے تھوڑی دیر کا وقت تھا وہ. مالابار کا ایک راجا ہندوستان کا اس وقت باہر چاندنی اسے رات کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور پھر اکٹھا ہو گیا اس نے اپنا رجموں سے پوچھا اور انہوں نے کہا جی یہ مغرب کے علاقے میں ایسی کبھی روحانیت کو لاگن آیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے اس راجہ کو بڑی حسرت ہوئی کہ اگر میں اس کو پا لوں تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں یہ بڑے صغیر سے پہلا مسلمان ہے موجد شکی کمر کس, تا, کس سن میں ہوا ہے جی تین تین لبوی کے قریب کے مدرسہ مت متعلق رواج بالکل نہیں جو درس میں پڑھایا گیا بعض اسی پر ساری عمر گزارنی ہوتی تیسری نبی ہجری نہیں ہے تیسری نبوی اب گیا تیسری نبی میں یہاں اسلام کا تعارف پہنچ گیا بعد میں مسلمان تاجر اس علاقے میں آتے رہے اور چونکہ اس وقت کا مسلمان جو تھا اس کا مقصد زندگی متعین تھا توحید اس کی پختہ تھی مقصد اس کا متعین تھا دین اس کا بنیادی تھا دنیا اس کی سانوی تھی اس لیے کسی علاقے پر بھی جاتا تھا کسی علاقے میں بھی جاتا تھا خاص دنیا کی تجارت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو وہ بنیادی طور پر وہاں وقت گزارتا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آخرت کی نجات کے لیے دین کی اشاعت کے لیے اور اس کی زندگی مثالی ہوتی تھی جس کو دیکھ کر مقامی لوگوں کے دل گوائی دیتے تھے کہ ہاں اگر کوئی انسان ہوا چاہیے تو یہ ہے اس زمانے میں جو تاجر آئے ہیں وہ مالابار کے سائل پر آ کر ان میں کام کیا ہے اتر کر تجارت کا کام کیا ہے اور انڈونیشیا ملیشیا اس علاقے میں آئے ہیں اس علاقے میں انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں نے ایک سال جب اس بازار میں تجارت کی تو بازار پر چھا گئے یہاں پر دوکہ فریب کی تجارت چل لگی تھی ان ہکانی سچائی والی اور دنب داری والی تجارت چلائی بازار پر چھا گئے مقامی لوگوں نے ان کی شکایتیں کی بادشاہ کے پاس اور شکایتیں کرنے کے بعد ان کے ملک سے نکالنے کے لیے حالات بنائے ان کی پیشی ہوئی بادشاہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کی اور جب صفائی پیش کی عوام کا عمل بادشاہ نے دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے اپنے تاجروں کے مقابلے میں عوام ان مسلمان تاجروں کے ساتھ تو اس کو اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا تو اپنی عوام کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں تاجر تو تھوڑا ختم کا ہے اور عوام ان کے حق میں اس نے فیصلہ مسلمان تاجروں کے حق میں کر دیا ان کو کام کرنے دیا کچھ افسروں نے اور کام کیا یہ تاجر جو ہے مقامی مسلسل سال سے کرتے رہے جھوٹ پر بگ کرتے رہے کرتے کرتے سال کے بعد پھر انہوں نے جو تو ان پر مقدمہ دائر کیا اس دفعہ جو ہے تو بادشاہ نے سختی کی اور جب سختی کا رد عمل کیا تو مسلمان تاجروں نے کھڑے ہو کر کہا کہ بادشاہ صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ظلم ہے اور جھوٹ اور فریب ہے اور ہم حق پر ہیں ہم انصاف پر ہیں آپ آپ ظلم کی بات کر رہے ہیں اللہ کی مدد حق انصاف کے ساتھ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بازتھ... آپ کی مدد ہوتی ہے کہ ہماری مدد ہوتی ہے آپ یہ بادشاہ کو سختی کرنی چاہیے اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے عوام سختی کے ساتھ رضے ملک تیار ہوگی نہیں تو بادشاہ ان کو اندازہ ہوا کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا لہذا ان کو تجارت کرنے دی انڈونیشیا ملیشیا کا علاقہ یہ ننانوے فیصد مسلمان ہیں کسی کو آداب و شمار یاد ہے پاکستان کی پاکستان میں کتنے فیصد مسلمان ہیں کسی کو یاد ہے چھیاسی فیصد च्यासी. اور غالباً جو ہے 95 یا 98 فیصد مسلمان آبادی ہے یہ ان تاجروں کے ان تاجروں کا ان کی زندگی بنی ہوئی تھی مقصد ان کا بتائیے تھا تجارت کرتے کرتے ان کہ پورے علاقے کو مسلمان کیا دو واقعات ان تاجروں کے بڑے عجیب ہیں یہ تاجر حج کے موقع پر اپنے وطنوں کو سفر کر کے جاتے تھے حج بھی کرتے تھے رشتے داروں سے مل کر وقت گزار کے پھر واپس آتے تھے ان کی ترتیب تھی سالانہ یہ سفر تاجر سفر کر کے جا رہے تھے انڈونیشیا ملیشیا سے آگے یہ بنگال کے علاقے کے قریب جہاز کو طوفان نے گھیرا جب جہاز کو طوفان نے گھیرا تو جہاز کے لوگ ملوں کے اور عملے کے خلاف کھڑے ہوئے انہوں کو برا بلا کہا تمہاری ایسی تیسی تمہاری وجہ سے جہاز طوفان میں آگیا اور تو میں طریقہ نہیں آتا تمہیں راستہ نہیں پتا ہے اور انہوں نے لوگوں کہا تم بد نصیب ہو ہاں جی میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہ جو دعوت دینے کے لیے گئے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بد نصیبی تمہاری نوسے سے سب کچھ ہوا ہے یہ بدنسیبی تمہاری تمہاری اپنے ساتھ ہے تو یہ آدمی اناڑی آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ ساری برائیاں دوسرے پر تھوکتا ہے اپنے آپ کو پر غور نہیں کرتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہیں تو جہاز کا عملہ ان لوگوں کو برا بلا کہہ رہا ہے لوگ جہاز عملے کو برا بلا کہہ رہے ہیں طوفان میں گھرے ہوئے ہیں بجائے سے اس پر توجہ ہوتے ساروں نے پریشانی کھڑی کی ہوئی ہے اس جہاز میں کچھ مسلمان صبر کر رہے تھے وہ جہاز کے چار کانوں میں گئے اور انہیں ہنسٹا کر دعا مانگنی شروع کی یا اللہ سے رہی ہیں یا اللہ ہم گناگار سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہماری خطاؤں سے ہماری یا اللہ آپ کو ضرور معافی مانگ ہیں یا ہم تو بتائے یا اللہ پر فضل فرماؤ یا اللہ جہاز کو طوفان سے نکال تو کچھ لوگ کو جھگڑے سے ہٹ کر طرف متوجہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں انہوں نے جب ان آواز پر کان لگایا تو ان کو ہو کی تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد جہاز طوفان سے نکل گیا ان سب لوگوں کے دلوں نے گواہی دی کہ ان بزرگوں کی دعا سے ان کی برکت سے ہوا ہے جہاز انگر اداز ہوا مقامی بادشاہ کو انہوں نے اعلات سنایا کہ ایسے لوگ تھے ان کی ایسی دعائیں ہوئی اور اس کی وجہ سے ہمارا جھاج طوفان سے نکلا ان لوگوں سے درخواست کرو کہ ہمارے بطن میں آباد ہو جائیں چار کونوں میں ہم ان کو علاقہ زمین لیتے ہیں چاروں کونوں میں آباد ہو جائیں ہماری ان سے درخواست ہے یہ لوگ آباد ہوئے موجودہ بنگال مشرقی پاکستان جو ہے موجودہ مشرقی پاکستان ہم تو پرانے آدمی ہیں میں تو پرانا آدمی ہوں میرا دل پر تو وہ تو خم ابھی تک ہے آپ کو تو پتا نہیں علاقہ اور یہ آسام شیام سارا جو علاقہ ہے نا تو دماغ گیا یہ علاقہ جو ہے یہ ان چار بزرگوں کے خاندان کا اسلام کی طرف کیا موڑا ہوا ہے کیس کی جو 80 فیصد آبادی مسلمان ہے یہ ان مزلوں کی برکت سے وہ کوئی یہاں دار العلوم نہیں بنایا تھا کوئی خانقاہ نہیں کھولی تھی کوئی علماء مشائق نہیں تھے تاجر تھے تاجر لیکن تاجروں کو اتنی ہدایت اتنا نور باطنی حاصل تھا اتنا مقصد ان کا واضح تھا زندگی اتنی تقوی والی تھی اس علاقے کو انہوں نے بندہ ہے تیسرا واقعہ تاجروں کا ان کا قافلہ جا رہا تھا آج کے موقع پر اپنے وطن کو اپنے علاقے کو ملا باسم کی ملاقات کے کرنے کے لیے موجودہ جو کراچی کا علاقہ ہے اس پر دیبل کی بندرگاہ تھی اس کے پاس سے گزر رہے تھے یہاں پر راجہ دائر کی حکومت تھی اس کے ڈاکو ہوتے تھے اس نے, انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے دوران انہوں نے سارے زادوں کو لوٹ لیا سامان لوٹ لیا اور ان کی عورتیں قبضے میں لے لی ایک لڑکی کو گسیٹ کر لے جا رہے تھے لڑکی نے کہا یا جال حجاج یا حجاج یا حجاج بن یوسف جے یہ رات کا گورنر تھا اسلامیہ اسلقے کے لوگوں نے کہا اے حجاج, اے حجاج جو لوگ بچ گئے تھے وہ گئے وہاں پر انہوں نے حجاج بن یوسف تک پہنچے انہوں نے کہا مسلمانوں کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا لڑکی کو جب گھسیٹ رہے تھے کافر تو اس نے یا الحجا جا لجاج کی آواز دکھائی جہاں تک پر تھرا ہوا اس نے کہا لبے کیا میری لب لب لب بیٹی میں حاضر ہوں میں حاضر بیر. ہوں میں حاضر ہوں اور بارہ ہزار کا لشکر تیار کیا اس نے اور سترہ سال اپنے بتیجے کو اسے بیجا تاکہ ایسا آدمی میں اس پہ بیجوں کہ جس کا سر وہاں گر جائے گا اور سارے کھپ جائیں گے اور یا علاقے کو فتح کریں گے اور پیچھے نہیں پڑیں گے بن قاسم رحمتہ اللہ لے آیا ہے اور کراچی کی بدرگاہ پر اس کا لنگر انداز ہوا ہے بارہ ہزار کے لشکروں کو اتارا ہے مسلمانوں نے جلاقے کا سروے کیا پتہ چلا کہ وہاں سر گرمی ہوتی ہے اور گرمی میں جائے تو وہاں پر ہوتا ہے دستوں کی بیماری پھیلتی ہے وہ اگر بیماری خدا نہ خاصا لشکر میں ہو گیا آ گیا تو لشکر لڑنے کا قابل نہیں رہے گا اس کو کیا علاج کریں مسلمان حکیموں نے کہا کہ اس کا علاج فرقہ ہے اس کے لوگ کبھی فرقہ پیڑ کی ساری بیماریوں علاج ہو سکتا. ہو بیماریوں کا علاج خیر کیا کریں گے سرکا اور روئی کے, کے بڑے بڑے, بڑے بنڈل لیے سر کے بنڈلوں کو خشک کیا اس کو ان کو بندہ کہ وہاں جا کر جب گرمی شریر تنگ کرے پھر اس کو روئی کو پانی میں ڈالیں گے سرکا گل جائے گا تو اس کو استعمال کریں گے है? اور دبابا ان کے ساتھ, ساتھ منجنی دبابا اور نفتین جلیں تھیں یہ ان کے اسلح میں تھے دبابا کے تو ایسی گاڑی ہوتی تھی جو لکڑیوں کی بنی ہوتی تھی اس پر لوگ بیٹھتے تھے اور اس کے پیوں کو سر لکڑی سے دکیلتے تھے اور چلتی تھی آگے اس سے کیلے کی دیواروں تک پہنچتے تھے اوپر سے کوئی تیر پتھر کھولتا ہوا تیل یا پانی گرم کراتے تھے تو اس پر اثر نہیں ہوتا تھا اس کو دبابا, دبابا، آپ کا جو ٹینک ہے یہ دبابا کی نقل ہے اور ایک ان کے پاس منجنی تھی اس منجنی کا نام اروس تھا اس میں سو سو من تک اور پچاس پچاس من تک پتھر ڈال کر اس میں اس کو پھینکتے تھے پانچ سو آدمی اس کو چلاتے تھے پھینکتے تھے اس کیسے جب چوڑتے تھے تو پتھر کو پھینکتی تھی اور نفت تیسا مسالہ مسلمانوں نے بنایا ہوا تھا کہ اس کو تیر کے آگے نوک پر لگاتے تھے اور تیر کو پھینکتے تھے. جہاں وہ تیر جرتا تھا وہاں آگ لگنی اور یہاں اگر لگ الگ الگ الگ انداز میں کراچی کی بندرگاہ پر پھر انہوں نے پہلے انہوں نے مذاکرات کیے ہیں بجاج نے پہلے آدمی بھیجے ہیں کہ آپ کے ڈاکو نے سب مم مم کیا ہوا ہے ہمارے آدمیوں کو جو ہے برامد کیا جائے ڈاکوں کو سزا دی جائے اس اس بات پر نہیں مانا اس کے ڈاکوں پر میرا قبضہ نہیں ہے جب جواب کے ڈاکوں پر قبضہ نہیں تو آپ کو گھومتے دیا ہوا تو آ کر شروع کیا ہے کراچی ملتان تک سارے علاقے کو لٹتا ہوا ہے اور پھر جب اس کی حکومت کا خاتمہ کر کے محمد بن قاسم نے حکومت یہاں بنائی ہے تو اتنا عبد الصاف اتنا امن و مان آیا ہے کہ ہندوؤں نے محمد بن قاسم کے بت بنائے ہیں اور اس کو پوچھا ہے کہ یہ وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اوتار ہیں اور خدا ہیں وہ یہ, وہ یہ ہے ہندوؤں نے اس کے بت بنا کر اتنی اس کو مقبولیت تھی جس بخت دوسرا خلیفہ بیٹھا ہے سلمان بن عبد الملک اس نے اس کی گرفتاری, گرفتاری کا حکم بھیجا ہے تو یہاں کے اس کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ گرفتاری نہ دیں اور آپ خود مختاری کا اعلان کریں تو اتنے دور دراز علاقے میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. تو اس نے کیا جواب دیے اس نے کہا کہ میں مرکز کے خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنی آخرت کو خراب نہیں کر سکتا یہ تربیت تھی مسلمان کی اتنی اس حد تک تربیت تھی اس کے عام جرنیل کی سترہ سال عمر کے جرنیل کتنی تربیت تھی مح اللہ تو خیر یہ اسلام یہاں پر چل اللہ نے چلایا چلیں یہ آگے یہ بات تو کو کوئی نہیں ستایا گیا محمد القاسم سے اسلام کی دعوت اس علاقے میں محمد قاسم سے پہلے آئی ہے اور وہ چونتیس ہجری میں آئی ہے چوتھی سجڑی میں تاریخ البدایا بن نہایات میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں چرصمان بن عفان وضی اللہ ونان بن سلمان بن محبت کو سرحدات ہند پر تبلیغ اور جہاد کے لیے بیچا ہے وہ عربی کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں میں تو عالم نہیں ہوں زبر غذب کی مجھ سے آپ لوگ خود ٹھیک کریں اللہ <تصالح> العثمان سنان بن سلام بن محبت پڑ لی میں کتنا عرصہ پہلے کی پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ و صاحب میں رویت کا تعلق ہے یہ واقعہ ہے سن اٹھتر کا اٹھتر کا واقعہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اصلاح آئی کہ یہاں نو کے فاصلے پر جو مزار ہے پشاور کے پاس یہ سنان بن سلمہ بن محبت رضی اللہ بن صاحب کا ہے صاحب بابا اسے کہتے ہیں صاحب بابا ہے فضر صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ ہم جو ہے تو مزار پر حاضری کریں گے ہم وہاں پر گئے مراقب ہوئے مراقب ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو انوارات یہاں پر نازل ہو رہے ہیں وہ ولایت سے بلندر تو اس, اس بار یہ بات آدمی کہہ سکتا ہے کہ شادی کا مزاج ہے ولی کا مزار نہیں ہے پھر ایک دوسرے بزرگ تھا وہ زیادہ کشف کشپ والدین کے ساتھ میں گیا ہوں تو انہوں نے وہ مراکب گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں جو تم نے نام بتایا ان کا نام یہی ہے ان کی روح کے ساتھ جو میرا رابطہ ہوا ان کا نام سلام بن سلمان بن محبت کی ہے اور یہ جو ہے تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کا شادی ہوں میں دور درا رہنے والا تھا جمعہ جمعہ کی نماز ہم ان کے پیچھے پڑھتے تھے میں آئے ہیں، قبر پر پینتالیس لکھی ہوئی تھی اس وقت صرف سنان بن محبت لکھا ہوا تھا پھر ہم نے آ کر تاریخ اور بتایا اور دہائی عربی کی تاریخ کو دیکھا تاریخ برادری میں بھی اس کا حوالہ ہے اس میں سنان بن سلما بن محبت لکھا ہوا تھا اس نے اعلان کیا تو وہ جو لوگ جو اس کو تبدیل کیا اپنا سنان بن سلم بن محبت کیا ہوا ہے تو چوتھی سیدھی میں آئے ہیں اور یہ جو لوگ آئے ہیں تو یہاں افغانستان میں جو زیاد ہوا ہے اس میں جو شادا ہیں ان میں ایک جابر رضی اللہ عالم صادی بھی دفن ہے ایک جابر عداللہ عظم صادی دفن ہے اور کاسم بن محمد بن اوبکر اوبکر صدیق رضی اللہ کا پوتا ہے یہ مقبرۂ شوادائے صالحین جو قابل شہر کا قبرستان ہے اس میں قاسم قاسم بن محمد بن ابکر رضی اللہ تعالیٰ کے جو پوتے ہیں یہ دفن ہے اس یاد میں آئے ہوئے اور اس میں کرام نے جو ہے تو شبرغان تک پیش کی ہے شبرغان کا نام سنا ہے اخبارہ میں سنتے ہیں شبرغان بہت دور دراز در علاقہ تھا پھر یہاں جو ہے تو لڑنا بہت مشکل تھا بہرحال صابرام کی دعائیں ہوتے ان لوگوں نے پھر صلح کیے ہتھیار ڈالے سلح کیے اور سنان بن سلمہ بن رضی اللہ سلم محبت پشاور کے علاقے میں داخل ہوئے ہیں اور یہاں شہید ہوئے ہیں تیسری تاریخ کی روایت کیا حضرت تمبر فاروق اضلاع کے زمانے میں یہ بڑے صغیر عہد کے علاقے میں مال کھولنے کے لیے انہوں نے دو جماعتیں بھیجی ہیں علاقے کا آ... معائنہ کرنے کے لیے جیسے آپ لوگ سروے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ حت رضی اللہ کا لفظ استعمال نہ کیا کرو اس لیے ذرا کرنے میں معائنہ کر لیں گے دو جماعتیں بھیجی ہوئی ہیں اس میں سے ایک جماعت جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ کی سرکردگی میں درع توجی سے داخل ہو کر بنو تک آئی ہے اس علاقے میں کیسے ہم کام کریں گے اور دوسری جماعت جو ہے وہ سندھ کے علاقے میں داخل ہوئی ہے اس کی جو ہے اس کی رپورٹ ہے میں اس میں رپورٹر مجھے الفاظ یاد رہے ہوئے ہیں کہ اس کو پھر آپ لوگ ٹھیک کریں کیونکہ مطالعہ ہے کہ جردن اردا جردم آپ ماں مرجا لا لا کی زمین شور ہے پانی کڑوا ہے اور لوگ چور ہیں اس ماہ میں چوری کروا کبھی بھی چوری کو بطور پیشہ کچھ لوگ لوگوں کا کوئی پیشہ ہے چوری اور وہ آگے لکھے ہوئے کہ تھوڑا لشکر بھیجو گیا تو قلت تعداد سے جو ہے تو مارا جائے گا اور بڑا لشکر بھیجو گئے تو پانی کی کمی سے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے عمر فاروق اللہ عنہ کے عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی وقت قطا تھا پر وہ اس محاذ کو نہیں کھول سکے لیکن جی عثمان عبد اللہ عنہ کا پہلا دور ہے یا عمر فاروق اللہ عنہ کا آخری دور ہے کہ اس میں بنو میں عرب آئے ہیں اور محلب ابی سفرا نے کو فتح کیا ہے محل ابن ابی سفرہ نے بنو کو فتح کیا اور ہے یہ نیامر اس کا پہلا ہے تو وہ عرب زرمر گزرا ہے اور اس کے ایک علاقے کی ہمارے ہاں ایک شعبہ ہوتا ہے فشا یونیورسٹی میں شعبۂ حفاظ العرب آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ جو کہ پرانے آثار قدیموں کو کھود کر نکالتے ہیں انہوں نے بنو کی کھدائی میں ایک تالاب نکالا ہے جس تالاب پر قتبہ لگا ہوا تھا اس پر محلب بن نبی سفرا کا نام لکھا ہوا تھا تو اس نے اس تالاب کا افتتاح کیا ہے اور یہ پتہ نہیں وہ الوداع و نہایا میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم نے اس میں البن کو بنا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک شہر بنا کو فتح کیا یہ بین الملتان اول پشاور ہے ملتان اور پشاور کے درمیان ہے وہ اس کو ہم نے فتح کیا ہے تو ملتان پرانا صدیوں پرانا شہر ہے پشاور بھی صدیوں پرانا شہر ہے یہ دونوں وقت موجود تھے اور بندوں کو بنا لکھا ہوا ہے عربی کی تاریخوں بننا اور یہ ہو گیا جی مولبنبی سفرہ کا سنان سلم محبت رضی اللہ نے کا ان حضرات کے ہاتھوں دعوت یہاں پر پہنچی ہے اور یہ دعوت جو تھی یہ اس طرف والی جو دعوت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہ مکمل ہے عسکری ہے اور اس میں قیام حکومت ہوا ہے اور لیکن وہ میری معلومات آگے نہیں کہ وہ باقی نہیں رہ سکا جو واپس ہو گیا پھر وہاں اس وقت اسلامی حکومت کا کیا ہوا ہے اس کا میرا مطالعہ نہیں ہے یہ جو دو آئے ہیں اور یہ ہوا ہے جو مولب میں نے اس کیا یہ زیادہ وقت قائم نہیں رہ سکی ہے اور یہ جو سنانے رضی اللہ نے کی ہے یہ کچھ نفرادی اجتماعی دعوت عظیم کی طرف موڑنے کا اور کچھ لوگوں کا مسلمان ہونے کا ہے یہ بھی اسے نہیں بڑی پھر یہاں تک کہ مسلمان سوفیاں آنا, آنا شروع ہوئے ہیں اور اسماعیل بخاری رحمتہ اللہ علیہ پہلے آدمی آئے ہیں جو کہ آ کر انہوں نے کام کیا ہے اور وہ لاہور میں ہال روڈ اور بیڈن روڈ کے درمیان ایک سڑک ہے جس پر میڈیکل کالج کا ایک ہاسٹل ہے ہار روڈ ہاسٹل ہے اس کے سامنے ایک مزار ہے اس میں وہ دفن ہے چھوٹی سی مسجد اور مزار ہے اور سڑک کے اس پار جو ہے کہ ایک نلکا ہے پانی کا لوگ اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں اس نلکے کا پانی لیتے ہیں بچوں پر ڈالتے ہیں خود پیتے ہیں تو اس لڑکے کی وجہ سے میں, میں مزاق کے طور پر لاہور کے ملیقل کاری کے طلبا سے میں نے کہا کہ یار لڑکے کو لوگوں نے پیر بنایا ہوئے وہاں پر اس کا گھر پانی صاف رقواب نہیں کرتے قدر میرے پاس آئے کریں کچھ طلبات پڑھ کر دم تو میں کر دیا کروں گا خیر اور میں نے معلومات کہ انہوں نے کہا جی یہاں سامنے اسماعیل بخاری بزرگ ہیں ان کا مزار ہے خیر مزار پر گیا اس کی جو قطبہ تاریخیں وغیرہ میں نے معلوم کی پھر پتہ چلا کہ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے آئے ہوئے بزرگوں نے کام کیا ہے پھر علی اجویری رحمت اللہ علیہ آئے ہیں تیسری اجری میں آئے ہیں وہ لاہور تک آ سکے ہیں اور نے یہاں تک کام کیا ہے پھر یاد کے بعد ایک اللہ کا ولی بہت اونچے مقام کا اللہ کا ولی ہے ہاں جیسے ڈھیر درند ولی دل بہت پاری ولی ہے وہ ہے محمود غزنوی نبی اللہ علیہ محمود رضیب رحمت اللہ علیہ اس نے پھر کام شروع کیا سترہ حملے کیے ہیں ستر حملے اس نے کیے ہیں اور اس میں جس وقت سومنات کا آخری حملہ کر رہا تھا ہندوؤں نے جو ہے تم نے تانا دیا کہ اگر یہ اتنا مضبوط ہے تو سومنات کو فتح کرنا سومنات کی فتح کے گیا ہے سومنات کے بارے میں تاریخی روایات ہیں کہ ظہر اسلام کے وقت جس وقت یہ بت عام طور پر توڑے گئے ہیں اور منات جو بت تھا منات اس بت کو وہاں سے نکال کر یہاں لایا گیا یہ منات تھا جو سمنات میں لگایا ہوا تھا اور اس کو ایسا بنایا تھا ان کے پنڈتوں نے تو اس کے ہاتھوں میں تارے لگائی ہوئی تھی اور اوپر پنڈت بیٹھا ہوتا تھا لوگ آ کر جب اس کو شکرانا کے اندر ڈالتے تھے سونا چاندی ہیرے جو ہے منہ میں ڈالتے تھے پھر ہے دعا کرو تو اوپر سے پنڈت جو تاریں کھینچتا تھا اس کا ہاتھ سے اٹھتے تھے دعا کے لیے اور ایسے کرتے تھے اس کی فتح واقعہ محمود حضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس زمانے میں بزرگ ہیں ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ مشاعر کی علماء کی قدر والا آدمی تھا اور اپنی اصلاح کی فکر میں تھا ایسے پیغام بھیجا جا کے میں آپ کی خدمت ناظر ہونا چاہتا ہوں ان نے پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس تو آپ کی ضرورت نہیں ہے سب کئی دفعہ پیغام بھیجا لے کے انہوں نے اجازت نہیں دی پریتوی سمجھا کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ ملنے کے لیے ان کے پاس ہزار ہو جائیں گے تو آپ کو نکالیں گے نہیں خیر یہ چلا کیا بغیر اطلاع بغیر اجازت یہ ملنے کے لیے چلا گیا وہاں پہنچے اطلاع دی کہ ملنے کے لیے آنے کہا جائے آگے تھوڑی دیر بیٹھا مجلس سوئی ان کے ساتھ کھانے کے وقت آ گیا کہا جی میں کھانا آپ کے ساتھ لایا ہوئے ہوں آپ بھی نوش فرمائیں گے کھانا آپ بھی کھائیں اور ہم نے کہا اس کا کھانا لاؤ کھانا لایا ایک آئنا لایا جی. اس کو کھانا تو خوب روگن آدمی اس پر ملا سارا آئنا دندے کہا ہماری روٹی لاؤ خوش روٹی لائیو سرملا سارا آئنا صاف ہو پہلے کھانے کے وہ تاثیر ہے ہمارے کھانے کی یہ تاثیر ہے ہاں. تو بادشاہ کو تھوڑی دیر میں فیصلہ کروں کہ سوداگر آدمی تھا کل بلو نے اس کا دو دیا پھر اس نے کہا کہ میں اب جانا چاہتا ہوں رخصت ہونے کی رخصت رخصوت نے ہے اپنا جبا دیا پھر بغل گیر ہوئے تھر جو ہے تو اس کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک نکلے کیا رہا تھا تو بادشاہ تھا اس لیے ہم نہیں نکلے باہر جا رہا ہے تو اب بادشاہ نہیں اب فقیر ہے اقبال نکلا ہے نا دم عارف نسیم صبح دم ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے آرف کا الگ تعلق والے بندے کا جو سانس ہے یہ صبح کی باد نسیم ہے اٹھنڈ یہ واہ جس سے رگوں میں اور ارساب میں طاقت پیدا ہوتی یہ باہر کے موسم میں چلتی ہے باد نسیم کہتے دم عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے ریشا مانی میں نم ہے پودے کے اندر جو بڑی باریک تار ہے جس سے پانی چڑھتا ہے نا اس کو ریشے کہتے ہیں شانی مانوی دنیا کی جو حقیقت ہے اس میں اگر پانی ہے تو وہ دم عارف کے دم سے ہے دم عارف نسیب سب و دم ہے اسی سے ری شمانی میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے کہ مصلسلام جو گدرجیا تھے جب شعیب علی السلام کی رہنمائی نصیب ہوئی تو اللہ نے گدرجیا سے کلیم بنا دی شبانی سے کلیمی دو قدم ہے سب دم ہے دم یار نسیم سبھو دم ہے اسی سے ویشے مانی میں نم ہے اسی سے معانی میں نم ہے اگر کوئی شہبائے میس اگر کوئی شہبائے میس شبانی سے کلیمی دو قدم ہے شبانی سے کلیم دو قدم ہے ایک تشریح میں ایسی کی کہ نہ آپ کو اردو کسی کو آتی ہے نہ فارسی کسی کو آتی ہے اب لوگ سر پڑھ لے کہ اپ لوگ اسے بس ویل کہ مو اس کو اس کو نہیں عارف نسیم میں صبح و دم ہے سیسے ریشہ مانی میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلی نہیں دو قدم ہے وہ اللہ کا ولی ہوا ہے محمود رضوی رحمتہ اللہ علیہ اور اس کے بعد یہ جب سوبنات کے حملے پر ہم نے ہے اور حملہ ہوا ہے تو اس کے جنرلوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت حالات بہت مشکل ہو گئے اور لشکر جو بہت تکلیف میں ہے اور ہم پتہ نہیں کر سکتے حالات بہت مشکل ہو پھر میں وہ زبہ جو شیخ اب الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا اس کو نکالا اور اس کو پہنا اور پہن کر جو ہے تفصلہ کے زور کھڑا ہوا اور گڑا گڑ گڑایا دعا, دعا کہ یا اللہ ان ہندوؤں کو تباہ پر بات کر اور ہمارے لشکر کو فتح نہیں کر کے پیچھے ہوا پھر جو حملہ ہوا تو جب نے انہوں نے کہا کہ الحمد للہ ہمارا بڑھ گیا اور انہوں نے ہندوؤں کو دبا دیا پتہ کیا تو سمنات کو تو مشہور واقعہ جو آپ نے تاریخ میں پڑا ہوا ہے کہ آئے انہوں نے کہا کہ اس بت کو نہ توڑیں ہم اتنے ہزار آپ اتنا سونا چاندی اتنے ہیرے جواہرات دیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں بت فروش نہیں میں بت پچنے والا نہیں ہوں اس کو جر بت توڑا تو اس کے اندر سے اتنا سونا چاندی اتنی ہیرے جواہرات نکلے جتنا وہ دینا چاہتے تھے دس گنا سے وہ کتنے عرصے کے اس کے اندر ڈالا ہوا تھا سبحان اللہ اللہ جس بات کو میں کہہ رہا ہوں اس کو وہ سننے کی بات ہے یہ واپس آیا اس نے کارگزاری سنائی شیخ ابل خرگانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ہم پر آلات سخت ہو گئے اور ہم نے ہاتھ میں شبہ پہنا دعا مانگی اس نے تباہی سبائی اپنی فتح کی دعا مانگی میں نے کہا برفدار اگر اس وقت دعا مانگ رہا یا اللہ ساری ہندوؤں کو ہدایت دے دے اور پر یہ بات نہیں ہو جاتی یہ بات بھی ہو جاتی سماجی سکر بنیادی ہدایت کی ہے اصلاح کی ہے اس بات کے عام ہونے کی ٹھیک ہے نا محمود رزم جو ہے تو اس کے حملوں سے ہندوستان کی زمین نرم ہوئی ہے نرم ہوئی ہے لیکن اس کا بارہ دوازہ کھول نہیں سکا ہے محمود عبدی کیونکہ اتنے مشکل حالات ہوتے تھے کہ ذرائع کو سنبھالنا باقی رکھنا پھر بہت مشکل ہوتا تھا واپس ہونا پڑتا تھا یہاں تک کہ پھر دوسرے مضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تشریف لائے اجمری رحمت اللہ علیہ یہ ساتویں صدی اجری ساتویں صدی اجری میں تشریف لائے ہیں آ کر جو تو چالیس دنوں نے لاہور میں علی اجمری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گزارے مراکد ہوئے ہیں چالیس دن کے بعد پھر جو تو آگے بڑھے ہیں یہاں سے یہ شہر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسانا پیرے کامل کام لارا رہنماس کہا کرتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم تو فقط ہے تو, تو فقط ہے پھر خدا ہاں جی اور نا پیر کامل کام کا حضور اس پر کوئی خیر ہے کام نہ پیرے کامل کاملوں کے رہنما ہے خیر جی یہ تو کوئی خاصی خاص بات نہیں ہے گنج بخشے فیض علم مضر نور خدا یہ روحانی فریض و برکات کا ایک خزانہ بخشنے والی شخصیت ہے اور اللہ کے نور کا مذر ہے اور نقصوں کے لیے کامل پیر ہے اور کاملوں کے لیے رہنما ہے یہ اللہ کے بارے میں کہا ہے حضرت آگے بڑھے ہیں آگے بڑھ کر انہوں نے کام شروع کیا ہے انہوں نے ایک صبر کیا ہے دہلی سے لے کر کرتے تک ایک روایت میں کے نوے ہزار آدمی مسلمان کیے ہیں اور دوسری روایت میں نبے لاکھ آدمی مسلمان کی تو اس وقت کی آبادی ہندوستان کی ساتھ میں صدی جی کی تو اتنی نہیں ہے اور اگر نبے ہزار آدمی ہیں تو ایک بہت بڑی کامیابی کا اصول کا ہے یہاں تک کہ پھر جو ہے تو اس وقت آیا ہے آآ پھر مسلمانوں کا ایک ٹکراؤ آیا ہے ہندوؤں کے ساتھ جس میں کہ شہابین ہوری آیا ہے شاہدین ہوری جب ایک دفعہ آیا ہے لڑا ہے تو شکست ہوئی ہے اس کو اور مسلمانوں کو واپس ہونا پڑا اتنا اس کو غصہ ہوا ہے کہ اس طرح جب میلوں کے گلے میں گھوڑوں کے توبرے لٹکائے جس میں گھوڑا چنا کھاتا ہے اور ان کو کھڑا کیا ان کو سزائیں دیے اور ان سے کہا کہ سب مسلمان ہوتے ہیں تو نے میدان کو چھوڑا ہے اور جب واپس گیا اس نے قسم ہے کہ میں چرپاری پر نہیں سوؤں گا میں زمین پر سوؤں گا اور اس وقت تک میں نے چرپائی پر نہیں آنا ہے کہ جب تک میں آکر کا بدلہ نہ لے لوں دوسرے سال پھر آیا ہے پھر آیا تو پانی پت کے میدان میں جو ہے اس نے لڑے ہیں ان سے اور پیتھوی راج کو شکست دی ہے اس نے اور اس پر قبضہ ہوا ہے اور رات جب گزری ہے قبضہ ہونے کے بعد صبح جو ہے تو اس نے دور سے ازان کی آواز سنی ہے اس کو حیرت ہوئی ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے یہاں آزان کی آواز کیسے ہے پھر معلومات کروائی ہیں پھر یہ ہے تو تاریخی روایات ایسی ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے علی اجمری کسی طریقے سے خواجہ اجمیری محمد اللہ کے پاس پہنچا ہے پھر اس نے کہا یہی بزرگ تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا جن کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں تو لشکر نے ملک کو بعد میں فتح کیا ہے جی ایک اللہ کے فقیر نے اس سے پہلے دلوں کو فتح کیا بغیر اسلحے کے بغیر فوج کے اپنی روحانی قوت سے اور اپنی کرامات کی قوت سے اس علاقے کو فتح کیا اور پھر جب جا رہا تھا واپس تو یہ پھیل پہل آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے اس نے پھر قطب الدین احبک اپنے غلام کو چھوڑایا یہاں جو کہ میں پور کے قاضی کا بیٹا تھا غلام بن کر بیچا گیا تھا اور ایک ایسی تربیت اس کی مسلمانوں نے کی ہے کہ شاہدین غوری جس وقت جا رہا تھا تو بدور بادشاہ کے قطب الدین ایبک کو چھوڑا ہے قطب الدین ایبک کا جو ہے تو نارکلی بازار کے اندر اس کا مزار ہے سارے قدیموں والوں کے اس میں حوالے ہیں اور اس پر بھی ایک چوکی دار ہوتے ہیں خطب الدین پہلا بادشاہ ہے قطب الدین ایبک پہلا بادشاہ ہے ہندوستان کا بحران اللہ اس میں پیر محترم بھائی اور دوستو آگے جب بات چلتی یہ اللہ نے مسلمانوں کو بڑی بڑی حکومت نصیب پر فرمائی ہیں خاندان غلامہ حکومت رہی ہے اور پٹھانوں کی حکومت رہی ہے اور جو مغلوں کی حکومت رہی ہے ایسا دبدبہ ہندوستان میں مسلمانوں کا رائے وہ بادشاہ ہوتے تھے خود خشک وجور میں کیوں نہ ابتلا ہوں لیکن قانون حکومت کو چلانے کے لیے اسلامی قانون چلاتے تھے اور علماء اکرام کے مشورے سے چلتے تھے اس لیے اس دور کے علماء نے سیاسی امور میں براہ راست مداخلت نہیں کی ہے براہ راست مداخلت نہیں کی ہے لیکن بادشاہوں اور فرمارواؤں کو یہ بات حاصل تھی کہ خواہ کتنا زیادہ فصق و وجود میں خود ذاتی طور پر کیوں نہ مبتلا ہوں قانون اسلامی چلانا ہے اور کوئی فیصلہ کرنا ہے تو علماء کے مشورے سے کرنا ہے اس لیے ان کے قاضی بڑے بڑے اللہ کے تعلق والے اور بڑے بڑے علوم والے علماء اکرام ہوتے تھے اور کچھ بھی اب کتنے کے اداس کو وجود اب تلاح ہوں ان کی بات کو کبھی نہیں کراتے تھے اس وقت کے بعد فرما مواد اور یہ جو ان کی کامیابی کا راز ہوتا تھا ٹھیک ہے نا جی بھائی اور دوستو جو اچھا ضروری بات ہے، اتنی باتیں اتنی باتیں اچانک بات ہم نے کون سی تقریر کیا آدمی ہوتی ہے کون سی تیاری کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو بات لین با با با با کہتے جاتے ہیں اتنی باتیں تو ساری میں تعمیر کے طور پر کہیں جو اصل بات جو کہنی تھی کہ اس اتنی بڑی عظیم امن کو مسلمانوں کی اس کو زوال آیا ہے کہ جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت جو ہے وہ پورے بڑے صغیر پر پورے برما پر اور کابل پر اور آگے سرغانہ ریاست تک تھی اتنی بڑی اس کی حکومت تھی اور پچاس سال جو اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل شریعت نافذ تھی ایک انگریز کی کتاب انگریزی میں لکھی ہوئی ہے جو لوگ ایسی سی ڈی سی کی ٹریننگ کرتے اس کتاب کو پڑھا کرتے ہیں اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے کچھ نہ کچھ حصہ اس کا اس وقت لکھا ہوا ہے نویز والا اتنا متاثر بادشاہ تھا کہ اس کے دربار میں آنے والے آدمی کا پاجامہ جو ہے سلوار ٹکنوں سے نیچے نہیں ہو سکتی تھی ٹکنوں سے نیچے اس کے شلوار سکندر داخل نہیں کرتے ہونے دیتے تھے اور چار انگل سے کم جس کی ڈاڑھی ہوتی اس کو دربار میں آنے نہیں دیتے تھے اے وحضی صاحب وہ زمانہ تو مجھے بھی یاد ہے بچپن کا کہ جب میرے گاؤں کا آدمی جوار گیر اور چرسی ہوتا تھا لیکن ڈاڑی نہیں مٹاتا تھا صاحب علاقے کے ڈیڑھ زیادہ بےغتا ہے خبر دکھا لگی پختروں کے, کے کار دا کنا دارانے وہی فروخت پختروں کے فوش الفاظ مشرق التہائی دوس ہے انتہائی بےگر ہے خبر بیان ہو رہا موں گا لگ میں نے وقت دیکھا ہے جب کہ ڈاڑی بجھانے کا رواج ہمارے علاقے میں اوپر پہاڑی علاقے میں بالکل نہیں تھا آج بھی بے نماز اور جوارگر ہوتا تھا جوار ہوتا تھا یہ میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں پچاس بون سے پچاون سمجھ ہمارے علاقے میں اس کے بعد ہوا جائے ہے رنزیلا صاحب کیا لگتے تھے ہاں جی دادا دادا صاحب کے گاؤں کا بہت خوبصورت رجوع اور جو علاقے میں رہنما قسم کا خاندان پھر بیٹا سے شروع اور ہمارا بڑا بھائی جو تھا اس سے خطیب صاحب کے بیٹے سے اس سے پہلے رواج نہیں تھا لوگوں نے کہا خطیب سے ہمارے بھائی کا روستا سے پھر دوبارہ کام شروع ہوا تو بتائے ہوئے باقی لوگ اس کو بتائے ہوئے لکھا کہ اتنا مقصد ہے کہ اس کے دربار میں ٹکروں سے نیچے شلوار ہوا آدمی نہیں آ سکتا اور چار عمر سے کم گاڑی ہو دربار میں نہیں آ سکتا پچاس سال اس نے شریف رکھی پچیس سال اس نے شمالی ہند میں یاد کیا ہے سال جنوبی ہند میں یاد کیا پانچ ہزار احادیث کا حافظ اور حافظ قرآن پانچ ہزار احادیث کا متن سی تھا جو آج کل شیخ الحدیز کو نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے جی مدرس ہوا ملا عبداللہ خاضی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا ہے ان کو ایک لاکھ احادیث یاد اگر مجھے بلوئی صاحب رحمت اللہ لے کے انہوں نے دیکھا ہے جی حافظ حدیث تھے مشورہ تھا بات روز کر رہے تھے جی ارج کے پھر یہ انگریز آئے ہیں حکومت کا خاتمہ ہوا ہے اس دے پر وہ تربی تو جب ختم ہو گئی اختلاف جھگڑے آپس میں تو اس کو فجور چیزیں عام ہوئیں اللہ نے انعام حکومت کا نام لے لیا انگریز قابض ہو گیا آخری مار کا علمائے دیوبند نے اٹھارہ ستاون کی جنگزادی کے کی رخت کیا اس وقت کو دیوبند کا نام نہیں تھا کہ بانیان دیوبند حضرت عظیم زاد اللہ ماجد وکی رحمۃ اللہ علیہ حافظ دامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردان نوجوان اس وقت تھے قاسم نارودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشہیر احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات میں پورے ہندوستان میں ایک ترتیب تھی کہ سو سال ان کے ہو گئے اور کرن سو سال ہوتا ہے سو سال کے بعد اللہ آلال بدلتا ہے لہذا اگر ہم اس وقت مسلح جدوجہد کریں ان گھر کو نکالنے کی کوشش کریں تو کامیاب ہو جائیں گے خانہ بون کی خانقاہ میں اس پر بات ہوئی شیخ محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیر تھے بہت بڑے عالم تھے اور صدر ماجد اللہ ماجد رحمۃ اللہ کی خلیفت ہے انہوں نے کہا کہ طاقت کا جو توازن ہے اور اس کے تحت ایک طرح کا جدوجہد کرنا اور خروج کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے بولا کہ اس تھے اور کا جوش میں خرچہ کہا کہ کیا بدل جتنی طاقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے کیا فتویٰ نہیں دے رہے ہیں انہوں نے کہا چلے نوجوان کا جوش خروج پر میں دیتا ہوں نفتوانہ خانقاہ ہندوستان میں, میں گیا ہوں نسی میں جب کے دیوبند کی سالہ تقریبات ہوتی تھی مارے حضرت صاحب کی کرامات کے جی دیوبند کے سٹیج پر اندر نے بٹھایا میری طرح خواہ آدمی کو بٹھایا جہاں کے دنیا کے وزرا فرما روایان اور قاری طیب صاحب رحمتہ اللہ جیسی علی شخصیت علیم نگری صاحب رحمۃ اللہ جیسی شخصیت بیٹھے ہوئے تھے بٹھا وادب کا خاتم دیکھتے وہی بٹھایا انہوں نے بات کیا ہاں اسی سفر میں ہم تھانہ بانڈ کی خانقاہ میں بھی گئے آجیم لاز ماجر مکی رحمتہ اللہ علی کی خانقاہ تو یہ تقریباً آپ سمجھیں اس حد تک اتنی مسجد ہے چوڑا کر دیں اتنی مسجد ہے آگے اتنا تھوڑا سا برآمدہ سین سین میں تالاب اوپر چالیس کمرے پکڑا کے رہنے کے لیے اس میں ایک کمرے میں ایک چرپائی آ جائے یا چرپائی بھی زمین کا بستر آتا ہے اور آگے جوتے اور رستہ ایک آدمی کے سامنے آپ کے آٹھ فٹ لمبی اور سات فٹ چوڑی جگہ چالیس کمرے تھے ان کی تربیت ایک سے دری آ جس میں بیٹھنے کے برامدہ تھا اس کے تین اس طرح در کھلتے تھے اس میں اور اسے دری میں آگے تین حجرے وہ اتنے اتنا اجرا کہ کھڑا ہوا آدمی سر چھت کے ساتھ لگے اور لیٹے آدمی کے پیر ایک دیوار پر اور سر دوسری دیوار پر یہ تینوں بزرگوں کے ذکر کے اور عبادت کے پل گئے تھے نسل عبادت اور ذکر کا مراکبات اس میں کرتے تھے تینوں بجروں کے جو دروازے تھے چھوٹے چھوٹے دروازے کے وہ تقریباً پانچ فٹ دروازے کا کچھ کس لکھا کریں گے کالے تھے اور ان پر نشان جیسے پڑے ہوئے تھے تو مقامی آدمی جو تھا منتظم خان کا اس نے کہا کہ یہ ارسوم کی جنگ آزادی میں جو توپ کے گولے لگے ہیں اس کے نشان ہیں کو ہم نے باقی رکھا ہوا ہے خیر اس میں جب مسلمان لڑے ہیں عظیم رضی اللہ ماجی رقی رحمتہ اللہ علیہ بدن سے اتنے کمزور تھے کہتے ہیں بارہ سال کے لڑکے جتنا بدن تھا اور کمزور بھی انتہائی تھے لیکن بارہ تلوار لے کر خود میدانی جنگ میں لڑے ہیں کہ جب پہلے محلے میں آگے بڑھے ہیں اور گولہ باری ہوئی ہے انگریزوں کی اتنا شور ہوا ہے کہ بھائی صاحب سب عمر میں پہلی بار ہی میدان میں آئے ہوئے کوئی تربیت بھی نہیں تو بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر اٹھے ہیں پھر جب ہوش میں آئے پھر ایسے لڑے ہیں کہ بس ہم نو نذیر احمد علیہ کہتے ہیں کہ لڑنے کے دوران ایک سکھ تمہارے آگے آ سپاہی آ اتنا موٹا اتنا مضبوط تھا کہ مجھے خیال ہوا کہ اب میری شہادت کا وقت قریب ہو گیا ہے کہتے ہیں میں کہ شہادت کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے دل میں ایک بات آئی وہ جب میری طرف پڑا نے کہا پیچھے دیکھو کہ جب میں نے کہا پیچھے دیکھو تو تمبر کا پیچھے دیکھا میں نے ہماری تلوار ہو سب کا گرا دیا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی ہے تھانا بون کی خانقاہ کے قریب شاملی کے میدان ہے وہ کہتے ہیں اس کو گرا دیا رشید احمد گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے جو ہے تو توفانے پر قبضہ کر لیا تو اتنے میں پھر جنگ اور شرکت جنگ اختیار کی تحفظ زامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے تو یہ بہت بڑے اللہ کے تعلق والے بندے تھے بہت زبردست جو مجھے تھے کہتا ان کی کوئی ایسی برکت تھی کہ جو ان کی شہادت ہوئی تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور ہمارے لوگ جم نہ سکے پھر انگریز غالب ہو گئے تو یہ جو اٹھارہ کی جنگ آزادی ہے اس میں منصوبہ بندی میں خطا ہوئی ہے کہ ایک دن سب جگہ پر بیک وقت اس بغاوت کرنے کا منصوبہ تھا لیکن وہ بیک وقت نہیں ہو سکی آج مسلمان تھانہ بوند میں شاملی میں ہوئی ہے تو کل جو ہے تو حیدرآباد میں ہوئی ہے اور پرسن جو ہے تو رڑکی میں ہوئی اس طرح ہوتے ہوتے انگریزوں کو وقت بدلا گیا کہ وہ ساری وغتوں کو کچلتے کہ یہاں تک کہ یہ ناکامیاب ہوگی یہ بات اور اس اٹھارہ سمندر جنگ آزادی میں پھر انگریز نے اتنا کچھ تو خون کیا ہے کہ کوئی داڑھی وہ نظر آئے اس کو گولی ماری جائے لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈاڑیاں مڈائی ہیں اسے پردوسا تھا کہ جس کا کُرتا گٹنوں سے نیچے اس کو گولی ماری جائے کیا آپ سوچ نہیں سکتے تھا آزادی کے بعد کتنا کچھ خون ہوا ہے پھر جو ہے تو اکابرین بیٹھے اس میں حصہ تھا کہ عاجی صاحب کی پھانسی کا حکم مولانا شریف میں گنگوئی اللہ کی پھانسی کا حکم مولانا قسم نوزی رحمۃ اللہ کی فانسی کا حکم, حکم، انگریزوں نے چھاپا مارا پورے شریف میں گنگوئی اللہ گرفتار ہو ان کو جیل میں ڈال دیا کاسم نوزیر رحمۃ اللہ علیہ فوش ہو گیا آج امزاد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر شروع کر دیا ہجرت کا نقشہ یاد پہ حضرت بولانا مدین احمد اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں سفر کی رداد ہے اس کتاب کو کبھی پڑھے بجائے موبائل خریدنے کے میرے بھائی اور بجائے کیمرہ خریدنے کے مدرسے والوں کے بعد بھی کیمرہ ہوتا ہے مجھے پتا تو ذرا اپنا پیٹ کاٹ کر یہ کتابیں لیا کر ابھی کئی مکانی ہے نا اس والا کوڑے والا اس نے خود مجھ سے کہا اس نے کہا کہ میں چٹان رسالا لے رہا تھا اس کا زبردست ایسی بات ہوتی تھی علماء زبانی کی تعریف بھی کرتا تھا یہ آدمی تو کہتے ہیں وہ دیکھ لیا کاغی عبد کریم صاحب نے بہت میں ادھر سے تو کہتے ہیں میری ڈانٹپٹکی نے کہا کہ دیکھو چٹان سا رکھو کیا گھر والے دان لے جی چٹان کے ساتھ کیا کرتے ہو پہاڑ کیوں نہیں لیتے ہو پہاڑ کیا ہے جی ان کا پہاڑ ہے کہ ہیا کو میں نے پڑھا آواز آ رہی ہے جی آخر تک آنے ہماری صاحب آگے آ شاید ان کو آواز نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ شدان صرف سے کہ گھر وہ آخر کہتے ہیں میں نے پڑھی احیالوم نے کام طالب علم عبد القیوم سے عبد القیوم کا کہانی بنا دی بلیاں بھائی مطالعہ کیا بریس ہے برہدا عدیث سے پارا ہو بخاری مسلم نے دائیں جدا موضوع بنے کتاب دے. کم سے خوش کو شر دیکھو گے کہ کیا کیا رہا ہے صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں خیر جی اس میں پہ ان کی پھانسی کا فیصلہ تھا عجی صاحب کو اللہ تبارہ سال نے صحیح سالم مقام کام پہنچا دیا اور عجیب صاحب بڑے پریشان تھے وشی بند گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے لیے کہ ان کی پھانسی یقینی تھی مجدور بزرگ ہوتے تھے وہ آئے عجیب صاحب سے ملے ان نے کہا کہ عجیب صاحب کام نہ کر یہ اللہ میاں کو کہا تھا میرا خامن کہ میرا خامن نے مجھے دکھایا رشید احمد کو کتاب دے دی سب آزاد ہو گئے خیر خرید اجی کو مسجد میں بٹھا دیا اور سب خیر خیر ہو گئی بس چلو جی تو انگریزوں کی رپورٹ ہوئی کہ سارا کا فوجی قوت جو ہے وہ کچل دی گئی ہے ان کی حیثیت باقی نہیں رہی ہوئی ہے لہٰذا ان کے بولیوں کا اگر پھانسی کرتے ہو تو اس سے تاریخ پھر گرم ہو جائے گی اب بہتر یہ ہے کہ ان کو آزاد کر کے چھوڑ دیا جائے بلکہ کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ احمد اللہ کو آزاد کر دیا چھوڑ دیا نوسی محمد اللہ کو آزاد کر دیا چھوڑ دیا <coughs> تو اس وقت جو ہے تو علمائی کے بیٹھے انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے اب تو ہندوستان پر انگریز کی حکومت پکی ہو گئی اور اب کیا کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب اگر ہم باقی رہ سکتے ہیں تو باقی رہنے کی یہ ضرورت ہوگی کہ اسلامی علوم باقی رہ جائیں اگر اسلامی علوم باقی رکھ سکے ہم قرآن عزیز کو انہیں باقی رکھ لیا ان علوم کو باقی رکھ دیا تو ہم باقی رہ جائیں گے اگر ہم ان کو باقی نہ رکھ سکیں تو ہم ختم ہو جائیں تو اس کے لیے کیا کرنے کا اس کے لیے ایک دار العلوم بنائے تو اس کے لیے پھر جو ہے تو دار العلوم جو بند کی بنیاد رکھی گئی سی ایم احمد شہید رحمۃ اللہ اس علاقے سے گزر رہے تھے سارے علاقے میں کٹ جہاں ڈالا جاتا تھا تو وہاں روکے صاحب جی نے کہا کیا بات نے کہا یہاں پر انوارات کی بارش نظر آ رہی ہے اس طرح زمین پر انوارات کی بارش نظر آ رہی ہے اس جگہ دو بند بنا ہے یہاں پر کہ اس کی تحمان سے کوئی پچاس سال پہلے ان کا یہ دورہ ہوا ہوا نئی بات رہی جب ددارال کو بنایا گیا دارال کی بنیاد تین چیزیں ہیں میں نے اپنے بزرگوں سربی میں اس بات کو سنا ہوا ہے لیکن میں بسوں غالب ہوں نہیں ہوں لہٰذا زبردست غلطی اس کو آپ لوگ خود ٹھیک کریں اشتغال فلفقہ اللہ تلیغ الحنفی یہ مطلب الفاظ نہیں ہے. کہ فکا انفی کی روشنی میں حدیث کی تعلیم اس مدرسے میں دی جائے گی اس لیے ہماری بنیاد میرے بھائی حنفیت ہے غیر مقلدیت جو ہے یہ وہ ترتیب ہے جو ایس کی بنیادیوں کو کھوکھلا کر دے کہ میں آپ کو واضح بتا دوں یار تو یہ بہت پیسے بھی ذریعے دے رہے ہوں جب تو تولوی بن جائے اور تیرا جذبہ بنے گا کہ میری یہ موٹر ہو جی hmm. آج کل کا مودوی کہتا ہے کہ پگڑی میری جو جی سفید ہو کپڑے میرے استری ہوں اور مجھے, مجھے, مجھے سے نکلنے کے بعد فوراً اس میں بٹھاؤ جی موٹر میں بٹھاؤ اور جو ملوڑ ملوڑ جاتا ہے ملوڑ ملوڑ کیسے کہتے وہ سیاسی ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بٹھاؤ جلدی بٹھاؤ مجھے کچھ بھی ہو الیکشن میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے یا جو اپنے منسور کو کر دوسرے منصور کو کرنا پڑے تو بہت چار سدے میں جواری کا مرکر چلانے والا آدمی دیکھتا ہے چار سزے والا والا سنا ہوا کا مرکر چلانے والا آدمی اب اس کو میں کہتے ہیں جوارے پڑے چلا والا جوارے پڑھ ایک ملوڑ میں اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے یہ تو تیری سیاست ہے ملٹ میرے سمجھے تو بیٹھا ہوا ہے سباد دا مجا مجا بتا رہی ڈا مدا بت چھوڑ گئی ڈا بستا گلو لبار تو میرا نام ڈاکٹر سدا ہے اور پشاور میں میں بونگتے کتے فوگرام میں سے ایک فکیل ہوں جس کا نام بھونگتا کتا مشہور ہے وہاں پر یہ بات میں آپ کو کہنے کے لیے آیا دار خبر تو بہن لے پا رہا تھا تلا ملائے سب تم جائے تاب اور میں نے گلابوس ہزاروی کو دیکھا ہے اور موراد زخریا کو دیکھا ہے گلابوس ہزاروی کو میں نے دیکھا ہے کبھی اسی والے کپڑے نہیں بنتا تھا اور خان ایسا صدر گزرا پاکستان کا کہ وہ جس وقت بیٹھتا تھا تمہارے سارے لیڈر پیشاب کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لیتا غلطی ہو جائے گی ان کی ان پر لفظہ ساری کرتا تھا ایوب خان اور ایوب خان پر اگر لفظہ ساری ہوتا تھا تو وہ گولا مغوی بھی کہتا ہوتا تھا اتنا دب دبدبہ اور جلال کو فرمایا تھا اور جو آدمی ایک بجسوں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اس کا دل کفر کی نفرت سے معمول ہو جاتا تھا کیونکہ اس کی ولایت جو تھی وہ بوس فرلا کے مضمون سے تھی بغز ہے یہ ولایت کا ایک اہم عمل ہے بغز ہے نا بغز یہ ولایت کا اہم ستون ہے جس پر ولایت ملتی ہے بوگز پر ملتی ہے کون سے بوگز پر بوگز پر جب بلّہ کے لیے تیرا،, تیرا دل جو ہے تو بادل کے خلاف اور کفر کے خلاف اور معصیت کے خلاف ارن کے خلاف تیرے دل میں نفرت ہو یہ بغض فراہ ہے اور یہ ولایت کا ایک ستون ہے جس پر ولاد کی عمارت بنتی ہے ٹھیک ہے نا میرے بھائی اہل علم کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے ہاں سے برن سید سن یقیناً سنون یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایمانداری ان کی آزمائش تو آزمائش ضرور ہوتی ہوگی آزمائش کو یہ آبادی پار کر لیتا ہے تو پھر اللہ الگ, الگ برکتوں کے گاض کھولتا ہے میں شروع میں تبلیغی تحریک میں ایک بزرگ کے ساتھ چلا ہوں یہ مانسرا کے برکز کے بانی ہیں اور فارغ و تحصیل عالم ہیں کوئٹا کے بروری روڈ کے دارالعلوم سے جو مولانا ایرز محمد صاحب کا مدرسہ ہے جو مدنی کے مریض اور ان کے شاگرد ہیں ان کے بنائے ہوئے اسے فارو تاثیر کہتے تھے میں نے اس میں نو مہینے تبدیلی جماعت میں لگانے ہوتے تھے حضرت جی کے پاس جا کر ہندوستان میں نو مہینے لگائے بستی نظام الدین کے مرکز سے پھر اضرت جی نے کہا کہ دیکھو برفردار کام کرنے کے طریقے ہیں اگر دین کا کام سابق اکرام کی طرح کوئی کرے اور جس پر جان لگائے اور جان کی بازی لگائے کتا کا جو درجہ ہوتا ہے تو اس کی روزی کا بندوبست اللہ تبارک تعالیٰ مالی گنیمت سے کرتا ہے کافر کماتا ہے یہ کھاتا ہے اور دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے آدمی دوسرا درجہ جو ہے تو دین کا کام کرنے کا یہ ہے کہ آدمی جو ہے تو اپنا خون پسی... اپنا خون اگر نہیں بہا سکتا اپنا پسینہ بہا کر کوشش کر کے دن رات زندگی وقف کر کے دن کا کام کرے اور اپنے آپ کو کے لیے وقف کرے تو ایس کو اللہ تبارک تعلی روزی اس کی مسلمانوں کے ذلوں کو اس کے لیے مسفر کرے گا اس کی روزی کا بندوبست حدیے سے ہوگا ہدیے سے اس کی روزی کا بندوبست ہوگا اور تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کاروبار دکان ملازمت زمیندارا وغیرہ کر کے تو روزی کمانے کا یہ درج, حلال روزی کمانے یہ درجہ ہے سوئے میں تو مولی صاحب نے کہا اس وقت تو کتال تھا نہیں تو کہتے ہم نے کہا بس ہم نے جیسے دوسری, دوسری بات جو آپ نے کہی ہوئی ہے بس اس پر ہم نے آمن صدقنا کہہ دیا آ کر مجھ سے کام شروع کیا ہے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور اس دور میں ایسا صاحب دو آدمی تھا کس کی دعا پر ایک آدمی نے تبلیغ مرکز بنانے کے تیس کنال زمین دی ہے سڑک کے کنار ہے تیس کنال زمین ہوئی ہے پھر مولوی صاحب کی ایک شادی اولاد نہیں ہوئی تھی پھر جو دوسری شادی کی ہے آپ لوگ اپنی شادی کا سوچ ہی نہیں سکتے ڈاکٹر ارمان میں نے بڑی سلام دی کیا ہے دوسری شادی ہے صاحب کی ساری دنیا میں تبلیغ کا کام کیا ہے ایک آنے کی کمائی نہیں کی ہے او وہ گھر ویا ہے بچے بڑے ہوئے ہیں پلے ہیں عالم بنے ہیں اور ایک آنے کی کمائی اس نے نہیں کی ہے اور کبھی کوئی آدمی جو اس نے تبدیلی وقت نہ لگایا ہوا ہو یا کوئی غیر معیاری آدمی ہو اس نے وہ ثابت کر لیا کہ اس نے میرا راجیہ کبول کیا ہے کبھی نہیں کیا راجیہ کا کی اپنے پرانے ساتھی اندر کیا ہے جو زندگی وقف کرنے والے وہ کرنے والے اس آدمی کو میں نے خود دیکھا اپنے ہاتھوں کس کی پرورش کا بندوباست بندوبست صلاحی کس کی خاندان کی پرورش کا بندوباست اللہ علیہ حدیے سے کیا ہے اور غیر سے کیا ہے اوہ ملیا صاحبان عربی صاحب کا جب جنازہ نکل رہا تھا تو باپ کی طرف سے ملے ہوئے دو کمرے کے کچے مکان سے نکلا ہے اور میں جنازے میں سے میرا بھائی تھا اتنا برا ہو گیا تھا یہ آدمی کہ اس کا ہڑیا اور چمڑا رہ گیا تھا جب ممبر پڑھا تھا تو دیکھنے والے کہ یہ مودی صاحب گر جائے گا اس دم ہی نہیں ہے لیکن جب بولنے لگتا تھا پر کو پتہ چلتا کہ چھت کو بھی اڑا دے گا دیواروں کو بھی توڑ دے گا اتنا اس کو لگا دبدہ جلال دیا ہوا تھا بھائی میرا کہہ رہا تھا جی نا ماں دیکھا فنس پا لے اور کے فرق نہ ہو بڑا پہ بھی جانے جہاں ہو رہا ہے وہ سبحان اللہ دوسری کیا بات کر جی ہاں جو ہندوستان کی سسالہ تقریبات میں میں گیا اپنے حضرت صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سہارنپور میں جب ہماری حاضری ہوئی تو بولا تو صاحب شام کا کھانا سب نے مدد سے بھی کھایا صبح کے ناشتے کے بعد ہم نے کہا کہ باقی لوگ جو ہے وہ آہ ناشتہ یہیں پر کریں گے لیکن جو مدارس کے محتم ہیں اور سلاسل کے جو مشائق ہیں ان کا ناشتہ اضہت مولان ذکری صاحب کے گھر پر ہے گھر پر لے گئے سہارنپور کے مدرسے میں گھر اگر مولانا ذکری صاحب تین طرف مکان لوگوں کے تین دیواریں تو وہ بن گئی تھی آگے ایک دیوار کھڑکی درازانہ نے بنا لی ہے پیچھے ستون کھڑ کر ان پر چھت بنا دی ہے یہ کمرہ تھا کے مکان پہ آگے ایک برآمدہ تھا اونچا اس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور دو دوسرا بڑامدہ تھا اس میں الماری سی کتابیں رکھی ہوئی تھی ساری ان کی تاکی کتابیں اور علمی کتابیں جس میں رکھ کر کام کرتے تھے آگے چھوٹا تھا سین تھا یہ مکان صاحب یہ ساری عمر یہ مکان رہا اس میں زندگی گزاری ہے اسے بچوں کی پرورش کی ہے اور اسی مکان سے پروٹ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسجد نبوی کے لیے اور مدینہ منورہ کے لیے اور وہاں کی زمین کے دفن ہونے کے لیے ملنے کے لیے, ملنے کے لیے ملنے نے قبول فرمایا اور علاقوں کے نوابان اور ملکتوں کے بادشاہان اور تو جو ہے یہ گزرے ہیں مرین گزرے ہیں اور اپنا معیاری زندگی یہ گزرا ہے سراجی؟ آج دنیا کے کونے کونے میں فضائل احماد فضائل صدقات فضائل حج کتابیں چل رہی اور اگر آپ سے پوچھا کہ دنیا اسلام میں بخاری شریف پر نمبر نمبرک کتاب کون تھی تو کیا جواب دو گے بخاری شریف پر نمبر نمبرک کتاب کون تھی لان الزراری ہے اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ جب تفر لکھا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ امرت مسلم میں اس بات کو کہہ دیا ہے کہ بخاری شریف شرا سمت کے ذمہ قرض ہے اور وہ قرض ابھی تک کوئی نہیں ادا کر سکا تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ بشری یاد تک اس قرض کو مولانا زخریہ صاحب لام دور کی شکل میں ادا کر چکے ہیں اور سن پچہتر میں ہماری حاضری ہوئی مولانا ذخیرہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اور ان کو پنیوں کی کرسی میں بٹھا کر لاتے تھے مرید بچے نبی میں نماز کے لیے اور انہیں ایک جبہ پہنا ہوا تھا بغانی جس پر کتنے پربند ہوتے تھے اور جب ان کی کرسی اور اندر داخل ہوتی تھی آرو بولا مات سے ہو جاتے تھے کہ آپ کوئی شخصیت اندر آ رہی ہے اور شیخ بن باز جس کو پتا کرتا تھا کہ آپ کوئی علم ملاج اندر آ رہا ہے اتنی قدر کرتا تھا باز کے مفتی تھا اور وزیر اعظل رہا تھا اور ہوا سال ہا سال میں نے شاہ کے بعد مطالعہ شروع کیا ہے اور صبح کی نماز پر ختم کیا ہے درمیان میں تاجر کی نماز پڑھی ہے اور صبح کی نماز پڑھ کے سوئے ہوئے سال ہا سال تک میں نے مطالعہ کیا ہمارے ساتھی ایک شیخ عدیج صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ان شیخل عدیت صاحب کے ہمارے ساتھیوں کا ذکر دہلی پر ٹاکرا ہو گیا میں کچھ عدیظت بیان کی انہوں نے کہا جسم کو مجھے پتا نہیں ہے واپس آ نے مجھے شکایت کی میں کہ نے کہا حافظ حدیث کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس پر حدیث کا نام ہو اور ان کی نظر سے کوئی گزرا کے میں نہ ہو تا میں آتا ہوں پہچان پلانے سے دو پرواہ کتاب بخلا پلانے کتاب بخلا پلان کتاب ایک دو بعد میں ہم تو آپ کو سنا دوں اگر بالان وشاخمری رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے ہیں جو دیوبند میں تدویز کرتے رہے ہیں اور دیوبند سے انہوں نے فقط وقت کا کھانا اور کپڑے لیے باقی نہیں لیے معاوضے میں کپڑے تو اس کے بغیر تم نہیں چھپ سکتا اور کھانا کے اس کے بغیر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا یہ لیا بیمار ہو گئے بیماری میں دیوبندوں نے چھٹی دی کہ کچھ دن آرام کریں وہ چلے گئے گھر پر تھے اس میں اس باقی سات نے کہا کہ شاہ صاحب کی عادت کے لیے جاتے ہیں عادت کے لیے گئے گھر والے مطمئن کو نقرہ ڈالا ہوا ہے ایک کھڑکی باہر کھل رہی تھی اس میں سے روشنی آ رہی تھی تو ساز نے دیکھا کہ اس کھڑکی کی روشنی پر کتاب رکھی ہوئی مطالعہ کر رہے ہیں تم نے کہا کہ حضرت صاحب آپ کو چھٹی دی تھی آرام کرنے کے لیے اور آپ نے جلد میں آپ مطالعہ کر رہے ہیں کی زندگی ہے گھر والوں نے چھولے پکائے تو شاہ صاحب نے کہا کہ چھولے مجھے بھی دو انہوں نے کہا جی آپ کی تو باشیر کی تکلیف ہے عکیموں نے آپ پر پرہیز لگائی ہوئی ہے پابند کی ہوئی ہے آپ کو پابندی لگائی ہوئی ہے اور آپ چھولے مانگتے ہیں انہوں نے کہا مجھے لا کر دو تمہیں مجھے لا کر دو میں کھاتا ہوں پھر نہیں جاتے میں ان کے مانوں آ گئے شاہ صاحب کے سالے جو کہ حکیم تھے اور باقاعدہ حکمت کا کام کرتے تھے تو شاہ صاحب کے بیٹوں نے کہا کہ مامو دیکھو نا کو باوسی کی تکلیف دی ہے ان کو پرہیز مقرر پر کی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں میں چھولے کھانا چاہتا ہوں حکیم صاحب کھڑے تو شاہ صاحب نے کہا کہ حکمت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جو وہ, وہ بواسیر جو مجھے ہے اس میں چھولوں کی پرہیز نہیں ہے حکیم صاحب ہے رام کے کہاں لکھے انہوں نے کہا تو کہ کتاب لاؤ کتاب لائی گئی کتاب کے آشیے میں کونے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی حکیم صاحب کو پتہ نہیں تھی شاہ صاحب کو پتہ تھا اتنا تو حکمت کا پتا لا دل کی باتوں کو تو چھوڑو جی ہماری کیا خراب ہے تعلیم کی عادت نہیں مجھ سے ایک ملنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ میں جی ڈربول کراچی سے فارغ و تاثیر میں نے تخصص سلسے کا بھی واضح کیا ہے اور سلسلے میں میں شامل ہونے کہ مسئلے تو پوچھیں گے ان سے سر بھی ہو گئی تو اس کے میرا خیال تھا کہ میں یہ موزے جو ہے وہ پورے موزے پیروں کو تکلیف دیتے ہیں میں من ہال موزے بناؤں گا جس میں کہ جوتے کے برابر اس پر چمڑا کھڑا ہوا ہے میں نے کہا مول صاحب یہ پر مزہ مسا ہو سکتا ہے انہیں کا نہیں ہو سکتا یہ دو تین دن صاحب پوچھتا ہے کا نہیں ہو میں نے کہا میں تم پڑا دی جیسے مفتی صاحب کہ ویسے ہی کریں گے الطاف صاحب رہی ہوں موسی جھوٹ کی تو کچھ سوچ رہا تھا میں کہا وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں منل پر نہیں ہوتا ہم پرانے کے لوگ ہیں ہم نے تمہارا علم سنا ہے ہماری معلومات میں تھا کہ ہوتا ہے خیر میں نے اس طرح کیا کہ میں نے کہا پہلے زمانے میں پڑھا تھا آپ جو ہے تو عمر زیادہ ہوگی یہ ہفتے سے کئی مسئلہ اتر گئے ہیں دوبارہ اس کو پورا پڑھتا ہوں پورا پڑھنے لگا اس میں جی مودی صاحب نے تخاصہ بھی کر کے آیا ہوا ہے اس کو مستقل پڑتا تو اس لیے میں پشاور میں کہا کرتا ہوں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہوتے نا ایک ساتھ ایم بی ایس کرنے کورس کو کرنے کے بعد ایک سال اس نے املی کام کرتا ہے پھر اس کو اجاپ کہتا ہے اس میں عملی جاگتی پھر سیکھتا ہے تو اس کو پھر آج دس سال کام کرنا پڑتا ہے تجربہ ہوتا ہے پھر کہیں خود اب فیصلہ کر سکتے ہیں کشتار پیدا ہوتی جائیں گی داخے گیم تاز خپکے گا خبروں بن جائیں گے کہ ہم پڑھ سڑے جباخبریں بکیں یہ کر رہا تھا مطالعے کی یاد ہوتی مطالعہ سے بھی لایا میرا عربی کی استدار تو نہیں ہوتی جس سے چاہیے اردو کی استداد ہی تدر ہوتی نہیں ہے خاص طور ہمارے پٹھانوں سے نہ اردو کی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں عربی کی کتاب کا مطالعہ کر اب چونکہ جو استادوں نے پڑھایا تھا مدرسے میں گرو کسی کو یاد رہے گا ساری اس پر گزارا کراتا ہے ہمارے یہاں فارغ تفریح مولوی صاحب عربی میں کر کے پروفیسر ہو گئے ہم نے کہا کہ دار باقی نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ مول صاحب ہرایا کا ایک درد شروع کر رہے پروفیسر صاحب بار بڑے کابل اور آپ کے پاس بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے انہیں ہرایا کا درد چلایا چلایا چلایا ایک دن صبح کی نماز پڑھی گئی صبح کی نماز میں ہماری صبح ہمارے متحلے میں کافی آفت ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں صبح کی نماز اس لیے میں بیڑا متا ہوں کہ میرے کان بھی کمزور ہیں دوسرا یہ ہے کہ اب بجائے اس کے کہ آدمی غور کرے ان کی نماز کہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی آدمی اس کے معنی پر غور کرے آئے کو اس کا زیادہ ابھی تو سواب ہے نماز میں نماز جب ختم ہو گئی تو ہماری اس کے بعد یہ مجلس ملخوجات ہوتی ہے ثانی میں ملفجات کی ختم ہوئے تو حوثہ نولہ مج سے کہتا ہے کہ یار جی اس نے تو پہلی مرکات میں پڑھی تھی کہ ان الجنی کا فوری نظمر ہو جاتا ہے فروم لا یا اور پھر دوسری رقعہ میں فتح دیا تھا تو اس نے دشکن لیا تھا تو نماز کا کہ کیسے ہوا میں نے کہا میرے خیال میں تو نماز تھا. خطرہ ہو گیا ہے بہار لبھی تو, تو دوال تک تو ہے نماز کو ہم دوہرا سکتے ہیں اور باجمات دوہرا سکتے ہیں اور مجھے یہ مسئلہ ذہن میں رہ گیا جاری کے ساتھ, ساتھ دوہراؤ دو کو نماز ہم نے دوہرا لی نماز دورا لی محلے میں چرچا ہو گیا کہ اس نے نماز دوہرائیے ایسے نماز دوہرائی ہے خیر گیا وہ مالک گڑبڑ بولی صاحب ان سے پوچھا کہا کہ نہ جمع مجھ اداشی ہوا اور فرق نہ ہو کیسے پہلے رکعت میں اس نے جو غلطی کی ہے دوسری رکعت میں نے فتح دیا تھا اور وہ اس نے دیا تھا بس ہو گئی تو میں نے کم دینا بیا لے یہ رہا اور وہ نئے ریکاط کی جو بنا بننا نو رکار کے کی کی خیر جی؟ جی. جی؟ مسئلہ صاحب کرے مولک صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو سجدے کے خطا کا ہے اور جس مسئلے کا فتوا دے رہے ہیں وہ تو دوسرے باپ کا مسئلہ ہے جی تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں بات ضرورت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی؟ یہ تو اس باپ کا مسئلہ ہے اس پر کیا کر کے آپ وہ مسئلہ نہیں دان کر سکتے میں تو ان پڑھ آدمی ہوں لیکن میں جب بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوں ان سے اتنا اصول مجھے یاد ہے تمہیں اگر کسی تکڑے مفتی سے پوچھ لو خیر جی اس دن ہے تو صاحب دوسرے دن آیا تو میں کہا چل رہا ہوں رامان صاحب کس طرح غلام رحمان صاحب کے کمزور نہیں ہے کیسا فت والے پر کیا اس نے کو کہا ہے کیا بات کہی ہے اسے کوئی اسے گول بول بات کی جس سے میں تاریخ فت والے تاریخ پہلے ایک دعوت میں غلام رحمان صاحب کٹے ہو گئے تو مرمان صاحب جو ریکارڈ جی آئے تو غلط ہو گئی اور بیا درم رکارڈ کچھ فتح وا سے کیونکہ معاملے سے وہ لے پہ پوچھا تو نہیں ہوتی ہے خیر اب میں نے کہا بری بات ہے میں کہوں فلاد پروفیسر پر کہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں آپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں جانتے کہ سب اس لیے اب کو کہہ رہا ہوں خیر یہ کہا اس طرح ہوتی ہے نماز خیر میں نے ایک مجلس میں اپنے اگل سال کے بعد بیٹھی مجلس میں اس بار کو سنا ہوا تھا اور یہ میں نے کئی مفت سے بار کو پوچھیے اس کا جواب نہیں دے سکے کہ جب ایک آدمی غائب غرض پڑ لے تو کتنی دیر میں اس کو پتہ دینے سے چست کرنے سے یہ نماز ادا ہوگی کتنی دیر گزرنے کے بعد آپ یہ جو تغیر رفائش جو تھی یعنی جو بڑی غلطی تھی تو نماز ٹوٹ گئی ہے اگر اس کو درست بھی رہے تو نہیں ہوتا ہے میرا ایک شاگرد بہت قابل ڈاکٹر تھا اس میں کے کورس میں داخل ہوئے بلا کر زہی لیں اس سے بھجک بڑھ اس فتلے کا کورس کر رہا تھا کورس کر رہا تھا اور کرک کے کرک کے مرکز کا امیر بھی کنٹول اس کو بھی کنٹرول کرتا تھا اس کورس میں داخل شاجر تھا میں نے کہا داج وہ سر غلط آئے تو آئی کے میں سمرا ساتھ پس دیا دو حکم نافذ تو رکھے تو بات کو سدھر ہوا تھا کہ جب آیت پڑنے کے بعد تین آیتیں پڑھ کر گزر جائیں آگے تو بس اب نماز کے ٹوٹنے کا حکم نافذ ہو گیا ابھی واپس آ کر دوسری پڑھے اب نماز ٹوٹ گئی ہے دوبارہ بحال نہیں ہوتی تین آیت پڑنے سے پہلے اگر اس نے پڑھا اس کو درست کر لیا یعنی؟ تو پھر نماز ادا ہو گئی یہ غلطی درست ہو گئی اب نماز درست ہوتی ہے تین آیتیں پڑھ گیا اس کے بعد اب وہ حکم جو ہے نافذ ہو گیا خیر جی وہ میں نے پوچھو میں کہا نہیں ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا خیر پھر میں آیا ان میں نے کہا, کہا فتو کا طریقہ تحریری پوچھو جب تحریری فتوا نے پوچھا تو پھر فتوا ملا ڈا جی سدے جی اب ایک انگریزی کالج سے ڈاکٹر نکلا تھرڈ کلاس ڈاکٹر نکلا سال اس نے کام کر لیا وہ اس قابل ہے کہ مریض مریض کی تشخیص کر سکے اور علاج کر سکے اور مریض کو اگر وہ خود نہیں سمجھ سکتا کم از کم کسی دوسرے آدمی کے پاس بھیج سکے اتنی اس کی اہلیت پیدا ہو گئی ہے تو اتنی اہلیت مدارس میں کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے سوچنے کی بات ہے آپ لوگ کھپو ہوں گے اس بات پر آ لیکن میں نے کوئی سیاسی پارٹی کرنی سنی نکال کے سے مجھے واپ چاہیے ہوں گے تو اس کے لیے میں کے پاس گا میں <متحدث> غم کرونا لے کر آیا ہوں اپنے بزرگوں کی طرف سے وہ میرے کے سامنے پیش کرنا ہے وہ غم رونا کیا ہے کہ اس کے لیے مطالعہ کی عادت ڈالو گے اساتذہ اکرام کو تنگ کرو گے بار بار کر اس پوچھو گے اب استاد کے پاس علم دیا لیکن تیرے, بھی تو بار بار تیرے سب بھی نہیں تجھے کیا سب اس بار بار پوچھے گا تیرے پوچھنے سے استاد صاحب بھی پریشان ہوگا پھر یہ مطالعہ کرے گا وہ ہر سال میری کلاس میں ایک دو یہ کے طلبا ہوتے ہیں نا تو ان کی وجہ سے مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اتنے پیاروں کرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آدمی کو اونچی نیچی باتوں کے سامنے کہہ نہیں سکتا اب آپ تنگ کریں گے اساتذہ کا جو ہے کا شوق پیدا ہوگا اور کل یہ ہماری تعلیم پڑھ رہے تھے سُنا کہ دو بند کی چلتی ہوئی کلاس میں اور پڑھاتے ہوئے بزرگوں کا تذکرہ تھا وہ مولانا یعقوب نوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بھاری درجے کے ولی گزرے ہیں اور بہت پائے کے عالم گزرے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں کہ استاد شاگرد نے سوال کیا اور ان سے وہ درس کی اس جگہ پر غلطی ہوئی کہا کر خدا صبر کریں مجھے اس میں ذرا سی مجھے تردد ہو گیا ہے اور گئے اور کسی دوسرے اپنے ساتھی سے انہوں پوچھا سمجھا پھر آیا نے کہا کہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی جسل میں میں اب اس کو صحیح کر کے آیا ہوا ہوں وہ ایسا ہے مسئلہ اور بار بار کا کرتا تھا کہ کئی دن تطرا اس طالب علم کا کہ اللہ اس کا بھلا کرے کس نے ہمیں پر وقت آگاہ کر دیا ہماری غلطیوں نے بتایا کہ ہم نے اس خود اچھا کر لیا میں نے بھی لیا مجھ سے اس جگہ کھتا ہو رہی ٹھیک ہے نا علم تو ایسی چیز ہے میں آپ کو ایک بات عجیب بتاؤں یہ سننے کی مجھے ہمارے کالج والوں نے ایک ٹریننگ کورس میں بھیجا کہ لیکچر دینا جو ہے تو اس کا معیار کیسے اونچا کیا جائے کوئی حکومت کی پالیسی ہوئی تھی کہ لوگوں کو بھیجو کہ لیکچر کا معیار اونچا کیا جائے مجھے نے بھیجا کو ٹریننگ دو. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے جی مجھے ٹریفنگ کے لیے ہو ہمارے کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے میں نے کون سے پیشہ اور بیٹھ کر پیسے کمانے ہیں مریضوں کو دیکھنا ہے اس سے تو ہوں انہوں نے بھیجا تو انہوں نے تربیت ہماری ساری مکمل کر کے پھر ہر ایک آدمی کو نمائندہ لیکچر دینے کے لیے کھڑا کیا کہ کی اپنا اپنا ہر ایک آدمی ایک لیکچر دے میں لیکچر دینے کے لیے کھڑا ہوا اس دوران لیکچر ایک آدمی نے میرے لیکچر کے اس پار پر اعتراض کیا تقریباً اس نے اعتراض کیا جب اس نے اعتراض کیا تو مجھے اس مضمون کی بہت مہارت تھی کہ میں نے بہت سال پڑھایا ہوا تھا وہ آدمی بات ٹھیک نہیں کر رہا غلط کہہ رہا تھا تو میں اس کی طرح مڑا لیکن اس کی بات کو میں نے نہیں مانا میں پھر اپنے لیکن کی شروع ہو گیا پھر اس سے بات کی میں مڑا اس کو جو آدمی کرا رہا تھا اس میں میرا ایک شاگرد اور میرا خیر خا آدمی تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے نمبر زیادہ آئے اس کے لیکچر کے نمبر زیادہ آئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ اس کو پتا چل گیا کہ وہ غلط کہہ رہا ہے اس ٹھیک کہہ رہا ہے جس اس, اس کی بات نہیں ماننا تو اس نے مجھے سے کہا کہ اس آدمی کی بات ٹھیک ہو تو اس کو آپ مان لیں گے تو میں نے کہا کیوں نہیں مانوں گا اس کی بات ٹھیک ہوتا تو, تو اس پر لکھ دیں کہ اس آدمی نے یہ اعتراض وارد کیا ہے مجھوم. میں نے کہا بالکل اگر اس کا بات ٹھیک ہے اس کو میں نے لکھ دیا میرا لیکچر مکمل ہو گیا بعد میں میرے شاید نے کہا اس نے کہ اس کو منترز مین میں سے تھا جب آدمی اعتراض کرے اور وہ آدمی جو لیکچر دے رہا ہے اس کے اعتراض کو تسلیم نہ کرے اور اس کو مطمئن نہ کرے تو یہ نیگیٹو پوائنٹ آ جاتا ہے آپ کا نمبر اس کٹ رہے تھے اس لیے میں نے کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ لیکچر دینے والا آدمی معیاری نہیں ہے یہ اعتراض وارد کرنے والے اعتراض کو سنتا نہیں ہے اور اس کا جواب نہیں بس ماشاء اللہ جیسی بات سب حال اللہ محترم بھائی اور دوستو اور ایک میں آپ سے بات کروں مجھے علی مکانی صاحب نے پچھلے دنوں کتابچہ بھیجا میں تقسیم بھی کیا اس کو انہوں نے کوئی احمد سعید ہے نہیں کون ملتان کا اس کے بارے میں لکھا کہ اس نے احمد سعید نام ہے <تصفح> کہ اس نے بخاری شریف پر بہت زیادہ گھٹیا اور نارواہ اعتراض کیے ہیں آپ لوگوں کی معلومات میں ہے یہ بات میں کہ نہیں احمد سعید ملتانی نے بخاری شریف پر ایسے اعتراضات کیے ہیں اس پر کتاب لکھ رہی ہے کہ جیسے اعتراضات ویس کے بھی نہیں ہیں آپ کی معلومات میں ہے یہ بات وہ hmm. بغاؤں پڑھے ہوں کتاب اور اس کو عام طور پر علامہ کہتے ہیں اور میرا خیال ہے شاید اس نے تیس چالیس سال تقریباً وغیرہ کی ہوگی کی سال میں. یہ بات کیوں ہوگی یا تو نوری سال بارہ سال سے مسلم بخاری کو سمجھ نہیں رہی تھی اور یا ایک آدمی نے اعتراض کیے اب کون سی بات ٹھیک ہے بارہ سو سال لوگ غلطی پڑیں کہ ایک آدمی بڑھے یہ ہو کیسے گیا سارے اکتاسی لوگ نکلتے ہیں تقریبا شروع کر دیتے ہیں اور تقریباً کی مشق ہو جاتی ہے دعدار الفاظ بولنے کی اور اس پر لوگوں کو گرم کر لیتے ہیں لوگ جب گرم ہو جاتے ہیں تو اس کو, اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بزرگ ہو گیا اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا علامہ ہے اور آگے یہ ہوتا ہے کہ میری طرح باطن جو وہ گندگیوں سے بھرا ہوتا ہے اور جب تیس تیالی سال لوگ ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس مرڑوں نے یہی کرنا ہوتا ہے جو اس نے کیا کیوں کہ تعلیم کے بعد ہی کسی کی تربیت سے تو نہیں گزرانا کہ اس کو اپنے باطن کے رزائل پر آگاہی ہوئی ہوتی پہلے زمانے میں تو لوگ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر مشاہد کے پاس جاتے تھے اس لیے نہیں یاد کہ اب اس سے بڑا مولوی اگر میں آؤں گا اور بڑا تیر بن کے آؤں گا پھر میری اور شرکت ہوگی میں اپنے آپ کو مٹانے کے لیے جاتے پھر اس کے بعد اگر اس نے جھاڑو اپنی جگہ پر جھاڑو ساری عمر جھاڑو دینے پر مقرر کیا تو میں اس کے ویچار ہوں میں نے یہ نہیں کہنا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اس تنا کو اثر کرنے کے لیے جاتے تھے یہ کیا پتہ ہے سن میں بولی جمشید صاحب نے رائے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے اور سن آٹسٹھ میں میں نے اس کو دیکھا ہے تندگی وقف کرنے کے بعد اس کو رائے کے مسجد میں جھاڑو دینے پر سفید بچھانے پر اور لنگر میں لوگوں کی خدمت کرنے پر مقرر کیا ہوا تھا اور ایک سال اس نے یہ کام دیا ہے اور نہ اس کو بیان کرنے کو دیا نہ اس کو کتاب پڑھنے کو دیا اس کو میں نے خود دیکھا پھر دوسرے سال میں گیا تو جھاڑو کا کام اور لنگر کی خدمت کا کام تو ساتھ تھا ساتھ کتاب پڑھنے کی اجازت دی گئی زبانی بیان کرنے کی اجازت نہیں چوبیس بیٹھ کر کرے گا کھڑا ہو کر نہیں کرے گا ایک سال پھر یہ کرائے ہے پھر تیسرے سال جب میں گیا ہوں تو سال پھر جیت ان کو کھڑا ہو کر بیان کرنے کی اجازت ملی ہے جس بار شاہ ظہیم رائے پوری رحمۃ اللہ کی وفات ہو گئی یہ ہماری بہت بڑی خانقاہ ہندوستان میں ہے تو اس پر شاہ درکادر رائے پورے احمد اللہ کو بٹھایا گیا اگر خانوی محمد اللہ علیہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت کی زندگی میں خانقاہ آیا تھا آپ کو نہیں دیکھا تھا آپ کہاں ہوتے تھے انہوں نے کہا حضرت عمدہ میں ہم جاد دیا کرتے تھے وہاں پر جتنے لمبا بات کیا ہے ان کی تربیت ہوئی ان کو خلافتوں تو سنوار کر حضرت ظہیم رائے پورے احمد اللہ نے بھیجا اور رائے پور ہم نے ساری مت جھاڑو دینے پر رکھا اور وہ اس لیے رکھا ہوا تھا کہ ان کو ان, کو ان کا اپنے طرف سے رادا تھا کہ جس وقت ہم اٹھیں گے تو خالی جگہ پر یہی بیٹھے گا لہذا سے پہلے جھاڑو ہی دیتا رہے گا چلیں ان کا ایک واقعہ یاد آیا تو سنا دیں دو واقعات یاد آیا سنا تو یہ شروع میں آئے ڈیت ہونے کے لیے آئے تو ان کی رہنے کی جگہ خانقاہ میں نہیں تھی تو اپنے وہ گاؤں کے ایک زمیندار کو کہا کہ اپنے اپنے پاس میں کو رہنے کی جگہ تھا ان کے کھانے کے بندوبست تو جہاں کے گھوڑے باندھتے تھے اس جگہ رہنے کی جگہ تھی اور خالی چرپائی تھی بان کی اور دو جو رو جو روٹیاں جوار کی یہ ملتی تھی اور روٹیاں کچی ہوتی تھی تو کہتے ایک دن میرے دن میں خیال میں میں نے کہا آپ کو کہ روٹیاں کچی ہوتی ہیں اگر یہ پکی ہوا کریں تو اچھا تیری روٹیاں کچی ہوتی کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ یہ تو کہیں جا کر حضرت صاحب کو کہہ دے گا مجھے کہیں نکالنا دیں کہتے ہیں، میں نے کہا بس خیر ہے خیر ہے جی ٹھیک ہو تو کچھ روٹی کھانے سے مجھے پیٹ میں تکلیف ہوئی ہے پیٹ میں گیس ہوتی ہے مجھے بار بار کرنا پڑتا ہے یہ جو اس جوار سے ہو گئی ہے اور کی چرپائی تھی سوتے وقت بدن دکھتا تھا تو کہتے ہیں، میں شہر میں پھرا اور گندگی کی جہاں دہر پڑے وہاں پر ایک بوری تھی اس کو میں اٹھا کر لایا اس کو دھو کر میں نے اس چرپائی پر ڈالا اور اس حال میں خانقاہ میں رہا کہ سردیاں آ گئیں پھر جو ڈسٹرب نہیں تھا تو میں نے اس طرح کیا کہ میں مسجد کے حمام کے پاس جہاں پانی گرم کرنے کا وہاں اٹھا بیٹھا ہوتا تھا اور کتاب پڑ ذکر کار مکمل کرتے تو جب سب لوگ نکل جاتے تھے میں چٹائی پر لیٹتا اور چٹائی کو لپیٹتے لیپراتی لپیٹتے اس کو میں آ جاتا اس پہ سو جاتا اور سر کی طرف سے پیروں کی طرف سے باہر ہوتی تھی اور جب شدت کی نیند جب ہوتی تھی وہ تو ہو جاتی تھی پھر شہری کے وقت نیند ختم ہو جاتی تھی مجھے اٹھنا پڑنا تھا کیونکہ پھر نیند نہیں آتی تھی سردی کے بارے میں لگ جاتا تھا میرے بھائی کام اللہ ایسے لوگوں سے لیتا ہے ہاں میرے بھائی لین خرو میں بیٹھا ہوا مولو یہ سوچ رہے کہ مجھ سے اللہ دین کا کام لے گا دین کا کام تو اسے اس نہیں لے گا اس بات کو جان دیتا وہ تو تب ہوتے ہیں خواجہ مسجد الحمد اللہ نے کہا ہے کہ سارے لوگوں کی نگاہوں سے گراہ مجدور سارے لوگوں کی نگاہوں سے گراہ مجدور تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی اللہ تعالیٰ کام ان سے لیتا ہے کام فکرار سے لیتا ہے اللہ م؟ م? میرے بھائی اس بات کو یاد رکھا ٹھیک ہے نہیں اگر رائے پوری صاحب کی دونوں باتیں سنا دیجیے ایک جھاڑو دینے والی اور ایک یہ سال ہے پھر کیا ساری عمر لوگ آتے تھے وہ کامل ہو جاتے تھے مجھے ہاں دوسری بات یاد آئی دیکھنا سناؤں گا آپ کو یاد آئی تھی اگر شاپ رحیم رائے پوری سے ہم جا رہے تھے ساتھ خدمت کرنے کو لیا اور کھلوتا بیٹا ساتھ اس کو جہاز میں دستوں کی بیماری ہوئی پھر یہ پوچھنے کے لیے صاف کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کفن گئی جو کپڑا غلط الب رحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ رہ ساتھ رہ گئے تھے وہ پھر ابرک رائے پوری سے کہا کہ اس کو پھاڑ پھاڑ کے ان کو صاف کرتے رہو تو اسے صاف کرتے رہے یہاں تک کہ راستے میں ہی اکلوتا بیٹا تھا ان کی وفات ہو گئی آج کے سفر میں میری جہاز میں مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑ کے پانی میں تلاش کو اتار دیتے جی تدفین وہیں پر دفن کر دیا جو حج کیا حج سے واپس ہو کر آئے تو ایک دن جو ہے تو انہوں نے دیکھا شاہد الرحیم رحفالحمد اللہ دیکھا کہ شاہد القاد نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن بہت سے ٹکڑوں کو جوڑ کر ان کو سلائی کی ہوئی ہے لیکن ایک ایسے کپڑے میں کہا کہ سرزاد صاحب کے جو صفائی کے لیے وہ تھان کو پھاڑ کر استعمال کیا تھا تو تبرک ہم نے اپنے نہیں رکھا تھا تبرک کا تو عدیث مولو صحمان کو پنجری مول سبان کو کیا پتا چل جب تبرک کو نمس کرتے ہیں تو بدنی کی رگ رگ جو ہے تو وہ اس کے سیز کو محسوس کرتی ہے نام ان کا اور جان کے احساس پر نام ان کا اور جھان کے ساز پر ہر لگے جاں اللہ, اللہ ہے میں رت الک محمد قد کا خطر رہا ماں کے سبت سے وہ لگ ماں کے سب تما تفلون مکانوی فلون وہ لوگ تھے آئے آئے شاخ گئے وادا لے کر آئے شاخ گئے واد خردا لے کر دونوں نے اب تراوے روکھے جے بالے بول کو محبت والے تھے آئے اور کل کا وعدہ لے کر چلے گئے اب آپ گئے تو ان کو اب ان کو تو اپنے خوبصورت چہرے کے چراغ کو لے کر ڈھونڈ اب ڈھونڈے سے ملیں گے نہیں ڈیڑھ بجے ہم نے ٹوپی میں پہنچنا تھا جی لیکن آپ لوگ کو شوق سے سن رہے تھے جی؟ اور ابھی سے خوشبو دست شی خوش, خوش ترش لسٹ محبت کی بات بھی بڑی کو خوبصورت کا جذبہ ہوتا رہا اللہ تعالیٰ اللہ یا منھم ولما اللہ منصر من مسدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمنا منھو واخذ من الذين محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد جل نہ منھو رب ارحهما كما ربيا ني صغيرہ رب بنا حبنا من زواجنا وذرر یاتنا قرطاع نہیں مجال اللہ للمتقین امام اللہم لا سهل الا ما جعلت سہلا تو سالنا من غیر ما صنع شاهد کہ الامری یہاں کیانہ کو فرماغتیں گواہ فرما یار جتنے بھائی یار کی بات ہے ہم سے سنا سب کو یا باب و بھار کو مدرسے کو آباد فرما اس کے ساتھ ساتھ وہ یا تعلق نصیب فرما اخلاق فرما طلبا کو یالم کا عمل کا اخلاص کا مرکز بنا یہ آلس مدرسے علم کا عمل کا اخلاص کا مرکز بنا یا لس مدرس عمل کا اخلاص کا برکز بنا یہ سب کو قبول فرما یا علیہ عمران صحت برکت نصیب فرما یا عالم کو حلال لوزی فراخ فراخی والی بغیر حساب کے کا نصیب فرما یا روزی فراخ روزی بغیر صاحب کتاب کو نصیب سے کوئی غیر یا لوگوں قلوب سے حادر میں جو براد ہو یا کو قبول <سؤال> فرما صلی اللہ تعالیٰ